یا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرنے کی بہت ساری برکتیں ہیں بے شمار روایات ہیں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو صبح و شام تین تین بار درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم الحمدللہ اسلامی زندگی کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم سب جمع ہیں زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق ہماری گفتگو ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر احکامات ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو بھی انڈیکیٹ کرنے کی کوشش ہوا کرتی ہے ساتھ ہی آپ کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے آپ کے کالز کو ہم شامل کرتے ہیں آپ جو سوالات کرتے ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں آپ کے مدری مشوروں کو شامل کرتے ہیں مدری چینل کے بارے میں آپ کے تاثرات کو شامل کرتے ہیں اسکرین پر آپ جو نمبر ابھی دیکھ رہے ہوں گے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ ابھی کال کیجئے اور اپنا سوال اپنی بات اپنا پیغام ریکارڈ کروائیے آج کا ہمارا موضوع ہے نام کیسا ہونا چاہیے جہاں مسلمان کی ذات اس کی شخصیت اس کے افعال یہ سب چیزیں ایک شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے اسی طرح اسلام ہمیں مسلمان کے نام کے بارے میں بھی رہنمائی فرماتا ہے کیونکہ ایک بیسک چیز ہے کسی کی پہچان کے لیے نام رکھا جاتا ہے اگر نام نہ ہو تو پہچان نہیں ہو سکتی اور پھر بہت سارے مسائل جو ہے اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے لیکن کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کتنی خوبصورت ہے زندگی ایک مسلمان کی اسلامی زندگی کا کتنا حسن ہے کہ جب ہم کسی کو پکاریں کسی کا نام لیں کسی کا نام رکھیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بہت سارے پہلوؤں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان کی عزت قائم رہے اس کا وقار قائم رہے اور یہ بھی حقیقت ہے نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے اچھا نام ہوتا ہے تو اچھی فال ہوتی ہے اس کا اچھا اثر ہوتا ہے برا نام ہوتا ہے تو اس سے بری فال لی جاتی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے برے ناموں کو تبدیل فرمایا اچھے ناموں کی ترغیب ارشاد فرمائی کون سا نام رکھنا بہتر ہے کس نام کے رکھنے کی ترغیب دی گئی کون کون سے نام رکھنا منع ہے کن ناموں کے ساتھ عبد کی اضافت یہ ضروری ہے اسی طرح اور بہت کچھ انشاءاللہ شاء آج کے اس سلسلے کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ سیکھیں گے اسٹے ود ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور اپنے نام کی تفتیش کی بھی آپ نیت کر لیجئے کیونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے نام جو ہے وہ غلط بھی رائج ہو جایا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں رہنمائی ملے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یاس خا یس من قومن> مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ کرے اور پھر جو آگے وضاحت بیان کی گئی تو اس میں بہت ہی پیاری ایک بنیادی بات ہمیں سمجھائی گئی کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو تو برے نام رکھنا ولا تنازو بال القاب اسی آیت میں آگے شاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نام کے حوالے سے بھی شرح رہنمائی حاصل کرنے اور اس کے مطابق رکھنے کی توحفی کا تھا فرمایا نگرانی شعرا بھی ہمارے ساتھ الحمد للہ جلوہ فرما ہوتے ہیں ان کے مدنی پھول بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں آپ کے کالس کے جوابات بھی الحمد للہ نگرانی دیا کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں مدنی پھولوں کی جانب ہیں اور کی پھر ایک آتے ہیں اللہ حافظ اور فیضا نے سنت میں سنت میں نقل کیا ہے بزرگوں کے حوالے سے بزرگ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہفتے کو روزہ پایا تو شب قطر تیئیسویں شب میں پایا صحیح تو اس سال ہفتے کو روزہ تھا اللہ, اللہ. یہ, یہ ویسے تو شب قدر تو پوشیدہ ہے مگر بزرگوں کو بعض ایسے مطلب کے تجربات ہوئے آہ, ہوئے کی وجہ سے یہ بیان کر دیتے ہیں اگرچہ جمہور علماما ستائیسی شب کو شب قدر کہتے ہیں لیکن جب اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں تو ہمیں آج کی رات بھی مفلت میں نہیں گزارنی چاہیے بلکہ کثرت کے ساتھ درود و استغفار اور جو شب قدر کی دعا حدیث پاک میں آئی اللہ اس کی کثرت کریں انشاءاللہ شاء اللہ نے چاہا تو شب قدر کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی ان اللہ سب نام کا آج ہمارا موضوع ہے مزید احکامات سے پہلے ایک جو بیسک کانسیپٹ کی ہم عام طور پر بات کیا کرتے ہیں تقریباً موضوعات میں ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے نام کیسا ہونا چاہیے نام کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی عموماً ایسا ذہن پایا نہیں جاتا کہ اس میں بھی شرح رہنمائی لی جائے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غور کیا جائے جو سمجھ میں آیا اور جو کسی نے مشورہ دے دیا وہ ہمیں رکھ لیا نام کے حوالے سے حدیث پاک واضح ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بے شکوں روزے قیامت اپنے اور اپنے والدین اپنے والدوں کے نام سے پکارے جاؤ گے تو اپنے اچھے نام رکھو صحیح ایک واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے <تصفح> اور ہمیں اچھے نام رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے اب اچھے نام رکھو تو نام کیسے رکھو اس کی بھی حدیث موجود ہے فتح میں اس حدیث کو یہاں تک نقل کیا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو صحیح اور مشکا شریف میراد میں مفتی احمد یاخا نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشی میں اس کی آگے ایک اور عبارت بھی نقل کی ہے کہ نبیوں کے ناموں پر نام رکھو فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھو فرشتوں پر نام نہ رکھو تو یوں احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ تو سرحد ملتی ہے کہ نام ایک تو اچھے رکھنے چاہیے پھر یہ سارحت ملتی ہے کہ نام انبیاء کرام کے نام پر اگر رکھیں جی تو یہ ناموں کو پسند کیا گیا ہے جب جی اچھے نام تو یقیناً کوئی رکھتا ہے تو اپنے نزدیک اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے جب ہی رکھتا ہے لیکن اچھا نام کون سا اس کے انٹرپریٹیشن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے راہ روی کہیے کہ اچھا تو وہ ہونا چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق ہو لیکن عموماً یہ کلچر ہے ہمارے ہاں کہ یونیک نام ہونا چاہیے یعنی اچھا وہ کہ جو ہمیں اچھا لگے اور بالکل ہٹ کر ہو لوگ اس کے کان جو لوگوں کے واقف نہ ہوں بالکل الگ سا نام ہو یعنی ایسا نام ہو کہ بس اگر لیا جائے تو سامنے والا پوچھے کہ یار واہ کیا نام رکھا ہے تم نے کہاں سے لیا تھا تو ایک اچھے کی انٹرپریٹیشن کے اندر جو ہے وہ عموماً خطا جو ہے وہ پائی جاتی ہے اصل میں ناموں کے حوالے سے بہت واضح ارشادات موجود ہیں ابھی جیسے میں نے آپ کو کی کہ یہ نام عبداللہ نام کو پسند کیا گیا عبدالرحمان نام کو آدھی سے مبارکہ پسند کیا گیا ہے اور آگے چل کر ہم اچھا مزید وزاد کریں گے محمد اور احمد نام کو پسند کیا گیا ہے پھر اس کی جو بہاریں وہ اور برکت شاء انشاءاللہ وہ میں موقع ملا تو عرض کروں گا مگر یہ کہ اچھے نام میں جب انبیاء کرام کے نام کا ذکر آ گیا تو انبیاء کرام کے جو نام اللہ تب ہوئے ہیں ان کے ناموں پر اگر نام رکھنے شروع کریں اور اگر ہم تھوڑی سی اس کی ٹیم میں جائیں تو مختلف کئی انبیاء کرام کے نام مختلف کتابوں میں ملتے ہیں تو ان کے مطابق ان سے مناسبت رکھتے ہوئے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں بات اگر یونیک کی ہے یا مطلب ایک ہٹ نام رکھنے کی ہے تو ہٹ نام رکھنے کے حوالے سے پھر یہ دیکھا جائے گا اس نام کے معنی اور مفاہنگ کیا ہیں ٹھیک کیونکہ جب تک نام و مفہوم ناو اعلیٰ کے فتح رضیہ کی جو ڈبل بارہویں جلد ہے چوبیسویں جلد ہے اس میں جو پڑا اس میں جو خلاصہ جو سامنے آیا ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایسے نام نہ رکھے جائیں جس کے معنی کے تمہیں پتا نہیں ہے صحیح کیونکہ معنی کا اصل میں یہ نہیں اندازہ ہوتا نا کہ اس کے معنی کیا نکلیں گے جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے اللہ نہ کرے وہ شرکیہ معنی ہے صحیح کیونکہ بعض اوقات انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہا کرتے ہیں صحیح ان میں ناموں کا خلط ملت ہونا بہت, بہت ہو جاتا ہے آر امام علیہ سنت کو اسی طرح کے ناموں کے سوالات آتے گئے اور اعلیت امام علیہ سنت نے اس موقع پر اس طرح کے ارشاد عطا فرمائی جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تو بلا ضرورت علاد نے اس طرح کی سرحد فرمائی کہ بلا ضرورت ایسی, ایسی بات پر اقدام شرع, شرع اقدام شرع متحر کو پسند نہیں یعنی شرع کو ایسے اقدام پسند نہیں ہے کہ ایک ایسا نام جو مسلمانوں میں اجنبی سا ہو گیا ہے جی تو پھر اس کے ساتھ آپ آگرہ تھے دو حدیثیں نقل کی ہیں اسی فتوی کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے کہ خوشخبری سنایا کرو لوگو خوشخبری سنایا کرو یا ایک دوسرے کو نفرت نہ دلایا کرو ٹھیک اور پھر ایک حدیث نقل کی ہے کہ ان وہ اس سے بچو جو کانوں کو بری لگے نا ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے بری لگے تو اگر نام کوئی ایسا آپ رکھ رہے ہیں جس کے واقعی معنی آپ کو معلوم ہیں اور وہ معنیٰ ایسے نہیں ہے کہ جس سے مطلب کہ کوئی خرابی واقع ہوتی, ہوتی ہو تو ہو وہ نام رکھ لینے چاہیے جی البتہ جی جن ناموں کو احادیث مبارکہ میں پسند کیا گیا ہے میرا مشورہ ہے کہ ان ناموں کو فوقیت دینی چاہیے جی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ <tiny tiny> <tiny> برے ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے جی بالکل تبدیل فرمایا کرتے تھے ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک عورت کا نام آسیہ تھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کا نام تبدیل فرما کر جمیلہ رکھا تو چونکہ آسیہ کے معنی جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں برے معنی ہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام کے نام جو ہے وہ پہلے سے رکھے ہوں گے تو ان کے معنی مناسب نہیں تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل فرما دیا بران نام کا تبدیل کر دیا جی لیکن اس میں ستائش کے مانا پائے جاتے ہیں ستائش پھر جی یہ نام تبدیل بھی کیا اور پھر ارشاد بھی فرمایا کہ بے شک تم روزے ایسے اس پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اپنی جانوں کو اچھا نہ بتاؤ جی خدا خوب جانتا ہے کہ تمہیں کون نیک ہے جی اپنے ناموں کو رکھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ناموں میں ستائش میں خود خود ستائش ہی نہیں اپنے موں میں ہو دیتے ہیں جی وہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی جو آدی سے مبارکہ میں جو, جو ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے وہی جی مطابق جی نام رکھے جی پھر بزرگوں نے اس کے آگے کئی سراحتیں فرمائی ہیں صاحب کرام علی مردوان کے جو نام ان کے مطابق نام رکھے جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کے بارگاہ میں وہ نام لیے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لیے یعنی یہ بھی ایک عشق, کا با... عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام پاک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو کسی کا بھی نکلا ہو تو وہ نام رکھنے میں زیادہ فائدے وہ عمر عثمان اور مبشرہ اب, اب ہاں کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کلیمت کیسے ہوں گے ابو بکر فل جنا عمر فل جنا عثمان فل جنا علی فل جنا طلحہ جنا زبیر فل جنا سعد فل وہ عبدالرحمان فل جنا اور وہ عبیدہ بن عبداللہ ابو عبیدہ عب... عب... عب... عبوب بن جرا بل جنا زبیر تو ہے کل دس تھے اگر یہاں ایک زیادہ ایک رک گیا ہو تو اب ایسے ایسے نام تھے تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک سے ایک نام آئے امہات المومین کے نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کئی صحابیات جن کے نام تبدیل کیے کیے باقی کئی باقی کئی روایتوں میں جن کا تذکرہ ہے علما نے ان کو نقل کیا ہے ستائش کی جہاں بات ہے سب یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی کہیں یا کہ بعض کو ہمارے زمانے میں نام سمجھا جانے لگا جبکہ در اصل وہ نام نہیں تھے جیسا کہ زین العابدین ہے معین الدین ہے محی الدین ہے تو یہ بزرگوں کے ناموں کے ساتھ بڑے معروف ہیں اور کئی بزرگ جو ہیں وہ انہی القابات سے مشہور ہوئے مشہور ہو اور ان کے نام اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے القابات مشہور ہو گئے اچھا اب لوگوں نے جو ہے وہ انہیں نام سمجھ کر وہی نام رکھنا شروع کر دیے جیسے زین الدین دین کی زینت حسن دین کا چاہے اس کے اندر بھی اسی طرح زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت تو اس میں بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے صدور شریا نے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نام نہیں ہیں بلکہ القابات ہیں اور یہ ان بزرگوں نے خود ایڈاپ نہیں کیے تھے یہ خود نام نہیں رکھے تھے بلکہ جب وہ اس مقام پر اور مرتبے پر پہنچے تو لوگوں نے انہیں یہ القابات بات دیے ہمارے لوگوں نے جو خود اپنے نام رکھنا شروع کر دیے اور بڑی پیاری بات لکھی ہے چوٹ بھی ہے اس کے اندر کہ عبادت کی جو ہے وہ ابتدا کو نہیں پایا ہوتا اور نام جو ہے وہ زین العابدین عابدین کی بھی عبادت گزاروں ہو جاتا ہے ساجد نام رکھتے ہیں جیسا سجدہ کرنے والا جی زاہد عابد عبادت گزار ان ناموں کی ممانت تو ہمیں نہیں پڑی لیکن <خخ> مناسب نہیں ہاں مطلب غور کریں کہ میرے نام, میرے نام کا مطلب کیا نکلتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسے بہت فائدہ ہوگا جی تو اس طرح کے جو نام ہیں وہ نہ رکھے جائیں بلکہ جو نام ہمیں روایتوں میں منقون ملتے ہیں اور اس میں محمد صلی اللہ تعالی و کی برکت سے محمد نام رکھنا احمد نام رکھنا اور اس کی جو روایتوں کے اندر فضیلت ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا تو وہ اور اس کا باپ دونوں جنت, میں دونوں, جنت, جنت دونوں جنت دونوں, دونوں کے لیے کتنی پیاری فضیلت یہاں پر بیان کی گئی اور جب اس پہ غور کرتے ہیں تو بزرگوں کا اس پر عمل کتنا خوبصورت نظر آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو ان کا نام تھا محمد اچھا ان کے والد کا نام بھی محمد اور ان کے دادا کا نام بھی محمد یعنی ان کے نام کے ساتھ جب پورا نام لکھا جاتا ہے تو محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی اپنے بچوں کا نام محمد ہی رکھے تھے جی تو یہ ایک بیسک ہے کہ نام محمد یا احمد ہو لیکن پکارنے کے لیے اس کے ساتھ کوئی اور نام رکھنا چاہیے اور وہ بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے ناموں میں سے ہوں صحابہ کرام کے ناموں میں سے ہوں اولیاء کرام کے ناموں میں سے ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ زبر اس کی برکت بھی ضرور ملے گی تو حضرت کے پاس وہ مکتوب آیا کرتے تھے اور مکتوب میں لوگ اپنے نام کے معنی پوچھتے تھے پھر حضرت سے درخواست بھی کرتے تھے کہ اگر ہمارے نام میں کوئی غیر شرعی معاملہ ہو تو اس کو تبدیل کر دیجیے گا ایک کا مجھے یاد ہے اعلیٰ نے اس کا نام بدل کے نبیل رکھا تھا نبیل نبیل ما شاء الله اور ازیا شدید ایسے ہی ایک شا نبی رحمت رخفش ہے اچھا. ایک شخص جو ہے وہ معیز نام تھا اس کا تو اس کے بارے میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو معیز دین معइजुद्दीन تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ دین کو پناہ دینے والا ہوں تو اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ دین کو پناہ دینے والا یہ معنی درست نہیں ہے بلکہ دین کی پناہ میں تو بندہ ہوتا ہے نہ کہ دین کو ایک بندہ پناہ دینے والا ہو تو مانوی اعتبار سے نامناسب اس کو منع فرمایا اور اس کو کہا کہ یہ نام درست نہیں ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے امیر اہل سنت دامد برکات ملالیہ کی بھی عادت مبارکہ دیکھیے بکثرت آپ کا یہ عمل دیکھا ہے کہ اگر کوئی حاضر ہوتا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ درست نہیں ہوتا تو امیر اہل سنت دامد برکات ملالیہ بھی اس کا نام تبدیل فرما دیتے ہیں. نام پر غور جی نام جب کوئی لیتا ہے نا تو باپا ان کے نام پر غور کرتے ہیں اور پھر اس کے نام کے متعلق اگر کچھ کال ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں جی ماشاء اللہ یہ فرما دیتے, دیتے ہیں اور اس کا نام معمول اور الحمد وہ تو بہت خوشی محسوس کرتا ہے پھولا نہیں سماتا کہ میرا نام جو ہے وہ امیر علیہ سند نے جو ہے وہ رکھا ہے اچھا اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بچپن میں نام رکھا گیا اب جیسے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں تو اب بھائی میرا نام اگر غلط کسی نے رکھ دیا ماں باپ نے تو اب کیسے تبدیل کیا جائے اگر واقعی غلط ہے تو باقی اعلیت کو تو کسی نے سوال جب لکھا کہ آپ میرا دوسرا نام دے دیں اگر میرا نام واقعی غلط ہے ناجائز ہے تو میں اس کی تشہیر کروں گا اور تبدیل کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے نام میں یہ خرابی تھی اس لیے میرا نام یہ رکھا گیا صحیح. ماشاو ماشاو اگر اس طرح تو مطلب آ کر کوئی غلط ہو گئی ہے تو اس کو درست تو کریں گے نا بلکہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام اب فلمی ایکٹروں کے نام دیکھتے ہیں اداکاروں کے نام دیکھتے ہیں تو فلاں کے نام دیکھتے ہیں فلا کے نام دیکھتے ہیں اللہ تبارک پعالی کے کرم سے ہمارے پاس ناموں کی کمی نہیں ہے صاحبہ کرام کے نام اتنے سارے ہیں اولیاء کرام کے نام اتنے سارے ہیں ان ناموں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو اس کی دوسری برکت یہ ہوتی ہے کہ اس جس بزرگ کی نسبت سے آپ نے نام رکھا اس کی الحمدللہ للہ برکت بھی ملے گی فضیل بن ایاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے باپا فضیل فضیل نام کافی رکھتے رہے اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو باپا بزرگوں کی نسبت سے رکھتے رہے مگر عشق رضا کا عالم تھا کہ ہر نام کے ساتھ رضا لگاتے رہے ماشاء اللہ کے ذکر رضا یعنی اعلیٰ حضرت کی محبت کے جام بھی ملتے رہے اور پتہ چلے رضا سے کیا مراد ہے تو پتا چلے گا بھائی رضا سے مراد اعلیٰ حضرت امام سنت کی ذات مبارک ہے تاکہ اس کو لگے کہ میری نسبت ایک ولی کامل کے ساتھ ماشاءاللہ ریمائنڈ بھی ہوتا رہے ذہن کے اندر کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و وطالعہ کے اس ولی سے وابستہ ہیں اور ان کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور جو آپ نے یہ فرمایا نا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کا نام رکھیں تو اس کو اولاد کے حقوق میں بیان کیا گیا ہے کہ بچے, بچے کا یہ حق ہے ماں باپ پر کہ وہ اس کا اچھا نام اچھا رکھے اچھا رکھے نام رکھے کیونکہ بچہ ظاہر ہے جب پیدا ہوا تو وہ اپنا نام تو نہیں رکھے گا ماں باپ ہی رکھتے ہیں تو یہ اس کے حقوق کے اندر سے ہے کہ اس کا جو ہے وہ اچھا نام رکھا اچھا جائے اچھا نام نکالنے کے لیے جو ہے نا وہ ادھر ادھر چھان پھٹک کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی نام مل جائے پھر قرآن میں اگر آ جائے تو نام رکھ لیں گے جی تو آپ نے دور و رفت ہے میں اسی طرح کا ایک نام کا مسئلہ آیا تھا کہ پوچھا گیا کہ خناس نام کیسا ہے کیسے خنس نام رکھ دیا تھا وہ ہے نا خناس نام خنس نام رکھ دیا تھا بتا ہوئے تو شیتا بولتے ہیں تو اب خناس یہ جی شت... قرآن میں ہے تو رکھ دیا اور قرآن میں تو فیرون کا بھی ادھیکار آئے گا قرآن میں تو ہے تو یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ یوں ایسے نام رکھ دیے جائیں اس لیے میں مدنی چاہیے نارن برس کروں گا کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کا نام رکھے اور اس میں آپ احساس کمتری کا شکار کیوں ہو گئے یہ بھی ایک احساس کمتری کی علامت ہوتی ہے کہ میں نام ایسا رکھوں کہ مطلب لوگوں میں واہ ہو جائے ایسا طے نہیں ہو پاتا کتنے دن گزر جاتے ہیں بعض اوقات ہفتوں گزر جاتے ہیں نام مانگے جاتے میں نے یہاں تک سنا ہے اچھا نام آپ کے بہن وہ دیجئے ہمیں رکھنا ہے حیرت ہوتی ہے کہ ان کو نام ہی نہیں ملتا ہے کوئی نام چڑھا کر تو کوئی یا لگا کر تو واؤ لگا کر کو یہ لگا کر وہ لگا کر یہ دیکھو کیسا لگتا ہے مرکب قسم کی نکالتے ہیں جب دو چار پانچ ڈالو ڈبے کے اندر ہلاؤ اب نکالو کون سا نام ہے یہ نام لینا بڑا مشکل ہوگا تو یہ کلچر ہے کہ نام لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہو اب نام لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو کیا ہوتا مطلب؟ ہے پھر وہ جب تکلیف دہ نام ہوتا ہے یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ چلتا نہیں ہے اس کا ہے؟ کوئی نک نیم لگ جاتا ہے جی کوئی اس کا آدھا نام ہو جاتا ہے کوئی اس کا اور کوئی اس کو نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کا نام نام نہیں رہتا کچھ اور ہی بن جاتا ہے بالکل بجا فرمایا آپ نے اور اس کو تو سراد کے ساتھ منع کیا ہے یہ تو ایک غلط نام کی مثال ہے نا کہ وہ تو بہت زیادہ ہی یقیناً برا ہے لیکن ایسا درست نام کہ جس کو کسی خاص معاشرے کے اندر بگاڑ کر ہی بولا جاتا ہو تو بگاڑتے بھی ہیں جی آپ نے جو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ بھی ان کو مندی نازم کو سمجھائی کہ بلا تنا سیکھاؤں کو سیکھوں کا مذاق مت اڑاؤ جی اس میں عورتوں کا الگ ذکر ہے جی اہل مردوں کا ذکر ہے پھر عورتوں کا عورتیں مذاق زیادہ اڑایا کرتی ہیں اس کے بعد ہے ولا تنازع بلخا کہ برے نام نہ رکھا کرو اور اس پر اعلیٰ عدالت نے بھی سمجھایا ہے جی کہ برے نام رکھتے ہیں پھر اعلیٰ عدت نے اس کی یہی آیت کریم نقل کی ہے کہ کتنا برا نام ہے مومن ہو کر فاسک کہلانا جی کہ اگر کسی کو آپ برے نام سے پکارتے ہیں اس کا نام گندہ کر دیتے ہیں برا کر دیتے ہیں تو اس کو بھی شریعت نے کیا ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو فاسک کا اس پر مطلب حکم لگایا گیا ہے اور حقیقت پاک میں یہ ہے کہ مسلمان بلا وجہ بلا وجہ برا کہے. مسلمان کو بلا وجہ شرعی برا کہنا یہ فسک ہے صحیح تو اس سے بچنا چاہیے بالکل بچنا چاہیے اور اس کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو نام کے بگڑنے کی عموماً جو ابتدا ہے وہ گھر سے ہوتی ہے اگر گھر کے اندر نام درست لیا جاتا ہوگا ناظرین بھی اگر غور کریں گے تو جس کا نام اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی درست لیتے ہیں تو گلی والے محلے والے معاشرے والے فیملی والے بھی اس کا نام درست لیتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے اغلب یہی ہوتا ہے کہ گھر سے ہی نام بگڑنے کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر وہی نام جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اچھا بعض اوقات پیار کے اندر اب یہ اس کو پیار تو نہیں کہیں گے یہ تو ایک برا کام انہوں نے کیا کہ پیار میں وہ بہت خوبصورت نام ہوتا ہے لیکن معذ اللہ اس کو بگڑ کر اتنا عجیب و غریب کر دیتے ہیں وہ پیار کے اندر کر رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اگر گھر والے احتیاط کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ باہر والے بھی ضرور احتیاط کریں گے ایک روایت کے اندر یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کے تین بیٹے ہوں اور ان میں سے کوئی بھی محمد یا احمد نام کا نہ ہو تو وہ شخص جاہل ہے تو دیکھیے جہالت جو ہے وہ یہاں پر قرار دی جا رہی ہے کہ جو برکت والے نام ہیں جن ناموں کی ترغیب ہے اس سے جو ہے وہ رو گردانی کی جاتی ہے اسی طرح ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ بعض وہ نام ہے جیسے کہ ہم نے یہ گفتگو کی کہ جس نام کا معنی معلوم نہ ہو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے نہیں چاہ ایسے قرآن کے اندر بھی جو مقدعات ہیں حروف ہیں یا یا یاسین ٹھیک تو اس کے بارے میں غلامہ نے فرمایا کہ اس کے معنی ہم عام لوگوں کو معلوم نہیں ہیں لہذا یہ بھی نام نہ رکھا جا جائے بلکہ اس کے ساتھ یا تو نسبت لگائی جائے کیونکہ یہ توحہ یاسین یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما میں سے ہیں اب اس کا جو بھی معنی ہے تو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے اور آپ کے موافق ہے وہاں پر وہ درست ہے لیکن ہمیں چونکہ معلوم نہیں تو لہذا ہم غلام یاسین غلام پاحا یوں اگر رکھیں تو ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی اگر غور کریں گے تو یاسین نام رکھتے ہیں اور پھر وہ یاسین یاسین یہ عبدالرحمن بھی نام رکھتے ہیں نا تو پھر یہ عبد ہٹا دیتے ہیں ابد ہٹا دیتے ہیں اور عبدالکریم بھی رکھتے ہیں تو ابد ہٹا دیتے ہیں بات عبد ہٹانے کی تو بالکل ممانحت ہے مگر نام کو بگانا نہیں چاہیے جس کا یہ خوبصورت نام ہے عبد کتنا پیارا نام ہے رحمان کا بندہ عبد الکریم کریم کا بندہ عبد الرحیم کا بندہ بہت خوبصورت نام ہے تو نام بکھارنا جو محمد بھی نام رکھتے ہیں نا تو ہمارے بازار ہمارے مہمان کمیونٹی میں تو یہ نام بھی بکھار دیتے ہیں معاذ بہت عجیب و غریب ہے اس سے اعلیٰ امام میرے سنت نے جو ارشاد فرمائے نا کہ یہ نام رکھے پکارنے کے لیے کہ اور نام رکھ لے تاکہ اس نام کی جو ادب و تعظیم کے تقاضے نا وہ پورے کیے جا سکے جی مجھے یہاں پر وہ محمود کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ محمود محمود کے غلام تھے خادم تھے تو ایک مرتبہ بادشاہ محمود نے ایاس کے بیٹے کو بلایا اے ایاس کے بیٹے یا. اب یاس کو بڑی مطلب کہ حیرت ہوئی کہ آج تک بادشاہ سلامت نے کبھی میرے بیٹے کو یوں نہیں بلایا جب بھی بلایا نام لے کر بلایا لگتا ناراض ہو گئے جب اس تھوڑی سی معلومات حاصل کی کہ میرے بیٹے سے کوئی قصور ہو گیا ہے آج آپ نے تو کیوں آج آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا اللہ اکبر تو تو بادشاہ محمود نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے ایاس مسئلہ یہ کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں جب بھی تمہارے بیٹے کو پکارتا تھا میں باوضو وضو ہوتا تھا اللہ میں وضو نہیں تھا اس لیے میں نے اس مقدس نام کی تعظیم کی وجہ سے کہ یہ جس نسبت سے رکھا گیا ہے وہ کتنا مقدس ہے تو میں نے آج تمہارے بیٹے کا نام نہیں لیا باقی اور کوئی وجہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا ادب ہے ہے اصل ہمارا دین ادب سکھاتا ہے ہمارا مذہب ادب سکھاتا ہے یہاں تک ہے کہ جب تم کسی کا نام محمد رکھو تو پھر اس کے مارنے کے حوالے سے اور اس کو برا بلا بھلا کھیلنے کے حوالے سے تاکیدیں بھی آئی ہیں کیونکہ یہ دیکھو کہ تم نے نام کس کی نسبت سے رکھا ہوا ہے سبحان اللہ جنہوں نے اس اسم محمد کا ادب کیا تو ان کا اپنا نام کیسا روشن ہوا اور بھی مطلب اس کی فضائل ہیں جی اعلیٰ کال برکت مزید, مزید برکتیں بھی سنتے شامل دلان دلان کرتے ہیں انشاءاللہ پھر مزید بھی مدنی پھول حاصل کریں گے جی سنائیے السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اکرم تاریخ رکھا ہوں ماشاءاللہ اللہ حساب ماشاءاللہ کوئی نیا موضوع لے کے آتے ہیں تو الحمدللہ بہت زیادہ اسلامی بھائیوں کی الحمد تربیت ہو رہی ہے اور آج جو موضوع ہے الحمد نام کیسے ہونا چاہیے تو آئسہ کی بارگاہ میں میں یہ الگات حضور الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی بزرگوں کی نسبت سے نام رکھتے ہیں غلام غوث یا غلام اولام یا اس طرح کے نام رکھتے ہیں تو بعض لوگ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں یہ نام رکھنا درست نہیں ہے صاحب اس کے متعلق مطلب آپ وزا فرما دیں کہ ایسے نام رکھنے کا ہیے یا نہیں کال کی جانب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نگران شورا سے میرا سوال ہے کہ آج کل رجحان یہ بھی ہے کہ ستاروں کے حساب سے نام رکھتے ہیں چلیے ٹھیک ہے یا غلط اس کا جواب غلطی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درست فرمایا آپ نے بہت اس کا ٹرینڈ ہے نیکسٹ کال میرا نام محمد اطر ہے اور مجھے اپنے نام کے معنی معلوم کرنے محمد اطھر نام کے معنی کیا ہیں انشاءاللہ شاء اللہ مجھے ڈاؤٹ تھا یہ اس کا سوال آ جائیں گے ہمارے نام کے معنی ہمیں بتا دیے جائیں گے یا پس جائیں گے ہم لوگ ایسی کال نہ چلائیں کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت وسیع ایک موضوع ہے تو جو سوال ہوں اسے ہٹ کر معنی کے علاوہ تو وہ کال جو ان شاء ہم شامل رکھیں گے جب پہلا جو تھا کہ غلام الیاس غلام غوث کے بارے میں بعض لوگ دیکھیں بعض لوگ کچھ بھی کہیں یا کوئی کچھ بھی کہیں ایک موٹا اصول یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ یہ مت کرو شرن جائز نہیں ہے تو ہمارا پہلا سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ یہ نہ کرنے کی دلیل کدھر ہے ٹھیک بہت موٹی سی بات ارض کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے مسائل سے حل ہو جائیں گے یعنی آپ کو جب بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ مت کرو تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ مت کرو یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا ہے جب لکھا ہوا ہے تو آپ کیوں منع کرتے کیونکہ ہر ش... ہے نا کہ اصل تو اباحت ہے جی مطلب کہ جو اشیاء ہیں وہ مبہ ہیں تو اب جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا حلال کر دیا جو حرام تھا اس کو حرام کر دیا اب رہ گیا مباح یعنی اس کے مطالعے کچھ بھی نہیں کہا تو اس پر بھی کسی کو کلام کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے اور اس میں مطلب کسی کا اپنے وہ غلام کہنے میں کیا حرج ہے تو آلہ امام تہمام سنت سے اس موضوع پر سوالات کیے گئے اور آپ نے ان ناموں کو رکھنے کا جواز کا ہی فتوا دیا ہے کہ یہ نام رکھنے جائز ہیں عبد النبی عبد الرسول طرح کے نام بھی رکھتے ہیں بہت بابرکت نام ہے یہ نیکسٹ جو کوشچن تھا کہ ستاروں کے حوالے سے میرے لیے نئی بات ہے کیا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو حساب کتاب کرواتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ جیسے مثال ہے کس تاریخ کو پیدا ہوا اچھا اس دن فلاں ستارہ کس برج میں تھا تو اس حساب سے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں تو اس کی شرائن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کرنے کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی برکت ہے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نام رکھنے کے بارے میں جو ہم نے اب تک گفتگو کی کہ بچے کا نام یوں ہونا چاہیے اور بچی کا نام یوں ہونا چاہیے تو یہی شریعت کو مطلوب ہے اور یہی ہمارے فائدے کی بات ہے تو یہ جو اصل میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا کس تاریخ کو پیدا ہوا کس طرح سے پیدا ہوا تو شرحانی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ حقیقت یہی ہے جو یہاں بیان ہوا کہ بچے کا نام یوں اور بچی کا نام یوں رکھا جائے اسی کے ساتھ جو ہے وہ نام کے بھاری ہونے کا بھی کانسپٹ لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ یار یہ نام بڑا بھاری ہے اچھا باب جو ہے وہ کسی صحابی کا نام ہوتا ہے اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ بچہ بیمار بہت ہے نام ساحد ہے اور لگتا ہے کہ یہ بہت بھاری ہے کسی نے ہم کو بتایا ہے تو یہ ایک جہالت کی بات ہے غلط نام شیر جی آپ کا نام بھی جی آپ اللہ خانے کو سمجھ نہیں ہے تو اب ساد نام رکھا ہوا ہے صحابی کے نام پر تو اب یہ کہنا کہ یہ بھاری ہے تو موز اللہ یہ تو بہت غلط بات ہے بہت غلط کانسپٹ ہے کہ صحابی کے نام کی تو برکت ہے اب یہ سمجھ لینا کہ اس نام کی وجہ سے یہ بیمار ہے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کسی اور وجہ سے بیمار نہ ہو جی نام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جی جی تو یہ غلط کانسیپٹ ہیں تو ان کی طرف نہیں جانا چاہیے سب کنیت کے بارے میں بھی کچھ مدر نہیں پھول کیونکہ نام اور کنیت جو ہے وہ ایک ہی باپ کے اندر اس کو کو بیان کیا کنیت نا کئیوں صلی اللہ علیہ وسلم کنیت سے پکارا کرتے تھے نا اس کو پسند تھا یہ مطلب یہ چیز کو پسند کیا گیا سب وہ ابھی بتایا کہ کنیت کیا ہوتی ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا آپ بتا دیں کنیت جو ہے وہ جیسے ابو تراب حضرت سرجنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو کی ابو ہریرا یعنی باپ کی نسبت سے یا بیٹے کی نسبت سے جیسے ابن مسعود ابن عمر یہ بیٹے کی نسبت سے کنیت اور ابو کے ساتھ جو ہے یہ باپ کے حوالے سے ہے تو کنیت رکھنا بھی سنت مبارکہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنیت رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی صحابہ کرام کے ناموں میں تقریباً کنیتیں بلکہ بازوں کی تو कुनیتیں कुनیتیں بہت مشہور بکر صدیق عنہ کا سلام کسی کو یاد نہیں ہوگا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور ایسے ہی ابن عمر عبداللہ نام تھا عبداللہ نام تھا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس تو اسی طرح عبداللہ ابن مسعود لیکن ان کی کنیتیں بہت زیادہ مشہور تھیں اور معروف تھیں تو کنیت بھی رکھنا یہ سنت مبارکہ ہے تفاخر کے نیت سے نہ ہو اب یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ اب کنیت پتہ نہیں ایسی رکھ رہے ہیں کہ نام میں پتہ, پتہ لگے کہ بالکل یہ ہٹ کے کوئی شخصیت ہیں اصل یہ پرابلم, پرابلم یہ ہے کہ وہ ہٹ کر ہی کوئی کپڑے بھی ہٹ کر پہننے اور بال بھی ہٹ کر بنانے اور جوتے بھی ہٹ کر پہننے گھڑی بھی ہٹ کر پہننی ہے چشمہ بھی ہٹ کر پہننا ہے نام بھی ہٹ کر ہونا چاہیے اصل میں یہ جو ہٹ کر ہونا چاہیے نا یہ ہے واقعیتا اگر آپ سے غور کریں یہ محض آپ کی احساس سے کم تری ہے کہ آپ کو بس اس بات کا احساس ہے کہ میں کسی کسی سبب سے کچھ پہچانا جاؤں میری طرف کو لوگ غور کریں میری طرف دیکھیں اور میری کو مطلب کہ کوئی واہ واہ ہو جائے کوئی چار آدمی میری طرف کچھ تو کریں وہ نہیں باغڑے شاگڑے بنا کر وہ بدن پر بتاتے ہیں کہ وہ شیر اور بناتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں اترا تلا گیا کپڑوں کے اوپر کرتے تھے اب سب پہلے کپڑوں کے اوپر تراش خراش ہوتی تھی اب جسم کے اوپر جو بنانا شروع کرے اوپر سے تو اترے اللہ توالی آسانی کرے خیر کرے تو یہ سب کیا کہ یہ سب مطلب کہ خود کو نمایاں کرنے کی ایک جستجو ہے یہ کیا ہے اس پر کبھی غور کیا آپ نے یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال ادا پر رحم فرمائے ہم ان تمام چیزوں میں پڑھنے کے بجائے جو کرنے والے کام ہیں اس میں کریں وہ کریں اور نیکی کی طرف آئیں پیرز کی طرف آئیں آج تیزی شب ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تاقرات شب قدر والی رات ہو شب قدر ہو لہذا آج کی رات بھی بالخصوص میں بدنیچر کے ناظرین سے یہ انتظار کروں گا کہ عبادت میں وقت گزاری ہے ریاضت میں وقت گزاری ہے اور ہو سکے تو اول تاخیر مدنی مذاکرے میں وقت گزاریے گناہوں کی طرف مت جائے اگر آپ کا ایک کوئی شاپنگ سینٹر میں کہیں خریداری کے لیے جانے کا آپ کا آج منصوبہ ہے میری مدنی انتجا ہے بازاروں کا حال بہت برا ہوتا ہے بہت مشکل ہے کہ آدمی جائے اس وقت اور ایسے حالات میں اور گناہوں سے بچ کر واپس آ جائے بہت مشکل کام ہے اور پھر پھر یہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے تو میرا مشورہ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت سمجھ میں آ جائے وہ قبول کر لے کہ براہ کرم آج کی رات بالخصوص یہ جو بھی تاخرات ہے بالخصوص پورا اشرا ہی بابرکت ہے جہنم سے آزادی کا اشرا ہے بالخصوص آج کی رات پچیسویں شب ستائیسویں شب انتیسویں شب یہ ساری شبیں تاقرات کہلاتی ہیں اور شب قدر ان میں سے کسی بھی ایک شب میں ہو سکتی ہے لہٰذا خود کو عبادت میں مصروف رہنے کی کوشش کریں آپ کا سنت اتقاف اگرچہ نہیں ہو سکتا اب نفلی اتقاف ہو سکتا ہے فارغ ہیں جی بالکل آئے رجحان بھی ہوتا تھا ماشاء اللہ تین دن پانچ دن کے لیے اب بکیہ دن گزار لیں اللہ کی رام ہے انشاءاللہ شاء بہت برکت بہت ثواب نصیب ہوگا ماشاءاللہ اللہ جب ناموں کے حوالے سے یہ کنیت کی جب بات چلی تو ایک کسی کا مقولہ پڑا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگوں کو دیکھ کر نام ترتیب دیا جاتے تھے اچھا جیسا کہ شمس الدین ہے یہ ایک بزرگ کا جو وہ لقب ہے یہ زین العابدین ہے یہ لقب ہے وہ پرسنالٹیز ہوا کرتی تھی اور ان کو دیکھ کر لوگ جو القبا ترتیب دیا کرتے تھے اور آج زمانہ یہ ہے کہ لوگ ناموں کے ذریعے اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیسا یعنی الٹ معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی غفور الدین نام رکھنے سے منع کیا یہ بھی بہت یعنی سنا جاتا ہے غفور الدین نام رکھ لیتے ہیں تو معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اب وہی مسئلہ تو ہے تو کہ بس رکھنا ہے جی معنی بس یہ مردی چلے کہ ناظرین توجہ کر لیں کہ آپ جو بھی نام اپنے مطلب اپنا اپنے بچوں کا بچیوں کا کسی کا نام رکھنا چاہتے ہیں نام رکھنے سے پہلے ایک بار اس کے معنی ضرور معلوم کر لیں اور معنی بھی مطلب ایسے معنی ہو جس کا کوئی مطلب کہ کوئی اچھا پہلو نکلتا ہو جی تو ان اس کی برکتیں آپ اس صاحب نام پر بھی دیکھیں گے اللہ نے چاہ تو جی ماشاء اللہ دارالفطل سنت کا نمبر اگر اسکرین پر آپ چلا دیجئے شری رہنمائی کی بات ہوئی ہے کہ نام رکھیں تو شری رہنمائی لے لیں اس کے بارے میں معلومات کر لیں تو جو بہت واضح نام ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ حاجت نہیں درپیش ہوتی لیکن اگر کچھ آپ ہٹ کے نام رکھنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے اصل میں فیملیز کے اندر یہ ایک بات ہوتی ہے اچھا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایک نام اگر فیملی میں کسی کا ہو گیا تو اب وہ نام نہیں رکھنا رکھنا اب وہ چچا زاد ماموزاد خالہ آزاد پھپوزاد اور جو قریبی رشتہ دار ہیں اس پوری فیملی کے افراد کے اندر کسی کا نام اگر ہوگا تو اب وہ جیسا کہ کراس لگ گیا اب یہ نہیں رہے وہ محلے کے ناموں کے پیچھے نہیں پڑتا گا یہ بات یہ نام ہمارے محلے کی اس گلی کے اس گھر میں اس بچے کا ہے جیسے ہم نام کیسے رکھیں گے اب ایک ہی محلے کے اندر ایک ہی نام کے سو سو رہتے ہیں دو دو سو رہتے ہیں اتنے اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے محلے ہوتے ہیں زیادہ تر بیس لوگ رہتے ہیں اور خاندان میں نہیں ہونا چاہیے کو بھی نام میں نہیں ہونا چاہیے نہیں رکھتے دادا پر نام رکھوں گا نانا پر نام رکھوں گا اس پر نام رکھوں گا اس پر نام رکھوں گا نام اچھا ہے حرج نہیں ہے میں تو صرف برکت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نام رکھیں اب یہ کے نام سے منسوب ہو اس سے مناسبت لیں صاحبہ کروں سے اور یہ نیک لوگوں کی برکت لینے کے لیے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ برکت نصیب ہو جائے گی یقینا میں کہہ لاپا کھانے میں مصروف ہے بدنی چنگ ناظرین کو ہم کچھ دیر کے لیے آئیے باپا کے پاس لے چلتے ہیں وہاں کلام بھی چلتا ہوتا ہے باپا کا کھانا بھی دیکھیے تاکہ آپ کی بھی دن میں خوشی داخل ہو بہت سے لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سلسلے کے دوران امیر سنت کی زیارت کروائی جائے ان کے کھانے کے مناظر دکھائے جائے آئیے باپا کی طرف کچھ دیر کے چلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ <تصفح> o سب سے گمبدے دیکھ کر آر لیپ کیا تی ہیں آ سب سے گمبدے دیکھ کر کرے کیا بکی ڈوب جائے میں میرا یا رب بقی کاش ہو جا مایا سبز سر گنبد کرے ہو تب سے سنت کی زیارت کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے کالز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں جی چلائیے کالز السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اختی ہے جس سے یہ سوال کرنا کہ قیامت کتن کو ہم کون سے نام سے پکارے جائیں گے میں نے بیان مجدد. کی تھی کہ بے شک تم روزے قیامت اپنے اور اپنے والدوں کے نام سے پکارے جاؤ گے جی تو اچھے نام رکھو رسول علی السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نگرانی شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسلامی نام رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے عام میں نام ہوتا ہے ذوالفقار لوگ اپنے نکن رکھ لیتے ہیں زلفی وغیرہ اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے تو اس طرح نام ذوالفقار ہے اور لوگ اس عام میں اسے زلفی کے نام سے پکارتے ہیں تو کیا اس طرح سے ناموں سے پکارنا صحیح ہے یا نہیں برائے مدینہ ہماری رکھنمائی فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اسلامی نام رکھنے کا طریقہ کار میں موٹی سی بات میں نے تو بہت واضح طور پر آپ کو بیان کر دی کہ امبیائی کرام علیہ السلام کے نام ہے صحابۂ کرام کے نام ہیں اولیا کاملین کے نام ہیں ان کے ناموں کی مناسبت سے اپنے نام رکھیں اسلامی بہنیں ازواج متحراد اور صحابیات اور صالحات کے نام کتابوں میں بہت ہیں وہ ان کے مطابق اپنے ناموں کو پسند کریں رکھیں اور ایک سے زیادہ نام اگر کہیں ہو تو اس میں کوئی آڑ محسوس نہیں کرنی چاہیے اس کا یہ نام ہے اگر ایک گھر میں عائشہ ہے تو اس, اسی گھر میں دوسری عائشہ ہو. ایک بھائی کی بیٹی کا نام عائشہ دوسرے بھائی کی بیٹی کا نام عائشہ کیوں نہیں ہو ایک بھائی کی بیٹی اگر بہن کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو دوسرے یہاں مطلب دوسری بہن کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں نہیں ہو سکتا امام حسین کے رد اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں شہزادوں کا نام علی تھا علی علی کے لیے علی ازغر علی اوسط علی اکبر جی اور نام تو علی ہی تھا تینوں کا نام ایک ہی گھر میں تین بھائی اور تینوں کا نام علی محبت تھی نا مطلب کہ آپ دیکھیے کہ محبت کتنی تھی کو جی جی جی جی جی جی اپنے والد ماجد سے کہ انہوں نے تینوں بیٹوں کا نام اپنے والد ماجد نام کے, کے, کے, کے مطابق رکھے علی علی علی علی, علی اکبر علی اوسط علی اصغر علی اصغر تو یہ کتنی ایک واضح ہمارے لیے ترغیب ہے اس کے اور نام یہ نام جو مختصر کرتے اس کی تو میں نے وضاحت کر دی ہے نا ذوالفقار نام یہ ذوالفقار شاعر ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا علی ربدی اللہ تعالی عنہ کی جو تلوار ذوالفقار تھی اسی کی نسبت سے رکھتے ہیں بگاڑی چاہیے نام نہیں بگاڑا کریں نام پورے رکھا کریں لیا بھی پورے کریں جی نیکسٹ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی شعرا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کا نام زین المدینہ اختاری رکھا ہے تو کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے کہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے یہ ایسا نام تو نہیں ہونا چاہیے دنیا کی محبت کی وجہ سے رکھا ہے اور میرا نام محمد اقبال سے اگر نگرانی شروع دیں جزاک اللہ السلام علیکم و اللی... رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نیکسٹ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام جیا ہے پورا نام جاوید منظی ہے اعتبار سے میرے تعلق ہے یہ اکثر اوقات لوگ اپنے ناموں کے ساتھ خود بخود دوسرے نام اٹیچ کر دیتے جیسے میرا نام ضاور رحمٰن قریشی ہے اب اس میں کوئی نہ کوئی غلط تو نہیں ہے نا اگر کوئی ہے تو رہنمائی کر دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ بعض بنا وہ جیسا ابھی کچھ دیر پہلے اسلام نے بیان کیا نا کہ بعض وہ نام تھے جو بزرگوں کے القاب تھے جی ان القاب کو ہم نے اپنے نام بنا لیے تو یہ نام کس مناسبت سے پہلے یہ دیکھ لیں اگر بزرگوں کی کسی لقب کی مناسبت سے رکھا ہے تو اپنے اس نام سے پہلے غلام لگا دیں تاکہ وہ اس سے ان سے مناسبت ہو جائے منسوب ہو جائیں ہم اور ہم اس میں ان کے ساری عاجزی آ جائے وانا نام کے متعلق غور کر لے کہ اپنے آپ کو اس طرح کہنا جس کے معنی ہی خود ستائشی کے نکلتے ہوں خود مطلب تاریخی کالیمات اپنی زبان سے نکلتے میں ایسا ہوں میں, ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں تو اس پر غور کر لیا جائے ایک oh. بہت, بہت تفنن کے لیے ایک اسلامیہ نے اپنا نام رکھا ہوا تھا علیجہ علی اچھا میں اتنا ہوا اب بھی جانتے انہیں اچھا میں اتنا غور کیا میں نے کہا کیا خوب نام رکھا ہے کہ کوئی غصے میں بھی ہوگا نا اگر کتنا ہی غصے میں کچھ بھی اس نے کہنا ہے علی جا جی نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام رحم اللہ وبرکاتہ میری بیٹی رمضان اس کا نام میں نے دیکھا باپا نے کئیوں کا نام حلیمہ سعدیہ رکھا ہے اور جو کنیت مانگی تھی اقبال حسین صاحب نے ابھی تک تو باپا ہی کورنیا دے رہا ہے میں نے ابھی تک کنیت دینے شروع کی نہیں ہے ٹھیک اس میری معذرت قبول فرما لیجیے باپا سے کیسے ملتے باپا دیتے ہیں بارہ مدنی ماہنی کافلا کیا ہوا دیتے ہیں کوئی ایسے اہم کام مدنی کام سامنے آ جاتے ہیں تو باپا च्छा دیتے ہیں ہزار یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اب جس کے مطلب لاکھوں کروڑوں ماننے والے ہوں وہ اگر کھلا گھنٹا رکھتے گا تو وہ تو کہاں نہیں ہے نام ہی رکھنے اور دینی نام بھی پاپا نہیں رکھتے اب نام رکھنے کے لیے یہ بڑی ذمہ داری ہو اہم ذمہ داری ہو اچھی ذمہ داری ہو دعوت استعمال کا ذمہ دار ہو تو نام رکھتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ امیر اللہ سنت وہ کر دیتے ہیں تین دن کے کا بدنی کافی کو فیس دیتے تو صحیح چلیں جی راستہ بھی معلوم ہو گیا کہ امیر اللہ سنت, سنت اگر... کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں سب تک ذرا سنائیے